کے کو بہاد کر کے صدر نے تعریف کی کہ چادر تو سربانی اور گوا نے ابر دے اور خطوقی ابر والا کی بڑے جرمان چادر کا درے کا سبق تو فعال سقوب جامع کے سبق تو فعال اخر جب سرات خاج خان تفصیل کر رہے تھے سڑے کوٹ یا شیروانی جدی رہے سلاد نے شارے میں رکھے دین جگہ استعمال لے جاغے افکار رہی. دا. جا سراسو نکار کیا وہ جائزہ مل جا استعمال چاہ جملے اس بار اظہار لال جملے لال پڑکو نہ مانا شاور اللہ رحمت اللہ جی ابو سند جامی بغیر احوال ابو سند جامی بغیر ہے ات اور ترکی مطارت کے آدل احوال بغیر کو سمان دے حکومان بھی راشد احمد ان کی ہند کر دیب دی حکم کی بری بندی بری بند گرمی دوبارہ ہیں اور جہر کر دمشتہ صاحبان طالبان کو ٹالیان والا گردی تعریف تھے جامعی لاد خلاف نہ سبق سکون جامعم کر دی اتیاد بن ارکان کا اجتماع سماپت رکھے پر ارکان سکے اندر کیا حکمت نہیں۔ پر حکمت چلا اور سوتھ کر دی. لیکن مجھا خاندی سرالی بہت مطلب یہ سرادی براہ مہاتمان